صنحمہ الحمد اللہ و رحم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکی صاحب تمام کن گروپ اور تمام سامعین السلام عرض فضائ الحویت سلسلہ درس ہے کتاب سبین کی فضائل عامن المعَن میں سے درس نمبر اٹھتیس اور حدیث نمبر سکسٹی نائن یعنی ایک ستر اب حاضر کا تجمہ ابازات کے مقام کانوں تک پہنچا رہا ہوں یہ حدیث جو ہے عالم محمد کے فضائل پر مبنی ہیں مغداد بن اسود بن اسود سے امیر کا بیس ہے جھلم دان علیہ نقل فرما رہے ہیں ان مغداد بن اسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم مغداد بن اسود نے کہا پيارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت و عالم محمد براتمنار فرمائے عالم محمد کی معرفت جتنا آپ کو عالم محمد کی معرفت گا عالم محمد کی معرفت برات منانار دوزہ کی آنکھ سے چھٹکارا ہے عالم محمد کی محبت دوزہ کی آنکھ سے چھٹکارا ہے ہاں جی ایسا کیوں ہے کیونکہ عالم محمد ایک کی معرفت کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی صحیح معرفت ہوتی ہے کیونکہ عالم محمد اللہ تبارو تعالیٰ کے ہاں جی کمالات کے مسحر ہیں علم الہی کے محصر ہیں یہ حسیہ اب بہت سے آسماء و صفات الہی کے یہ حسیہ مظاہر ہیں خصوصاً ہاں جی یہ بارہ علم الت علیہ السلام اور خود رسول اللہ حضرت حجرت فاطمۃ زہرا یہ چار دہ معصومین جو ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات کا جو ہے عظیم کمالات کا آسما و صفات کا جس طرح اہل ترکت نے فرمایا کامل محرِ اللہ تعالیٰ کے آسماء و صفات کا کامل محرِ حتاٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ کا منحر فرمایا اور پھر آپ کی وراثت میں آپ کی نیابت میں بیت علیہ وسلام بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس آپ کے خلافت میں ہاں جی. اللہ تعالیٰ کی اللہ کا مظہر فرمایا کمالات الہی جو ہے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان ہنسیوں سے سیکھے آسان طرح جو بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا آپ نے اگر جو ہے سمجھنا ہے تو علیہ السلام جیسے آپ نے پوچھا جو ہے آپ نے کوفے کہ محراف سے عالینی فرمایا کہ ایو الناس سلو نماشی تم اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں خزاں نگرامی یہی صابہ اندازہ کرے جب عال محمد ایک انسان ہونے کے ناتے باوجود ہاں جب وہ اتنا عظیم دعویٰ کر لیتا ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو علیہ علیہ السلام تو یقیناً جو ہے ہاں جی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم کو پھر آپ کیسے اندازہ کر سکیں گے اس کی عظمت کا آپ کیسے اندازہ کر سکیں گے اس طرح عال محمد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہترین وسیلہ ہے اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے حدیث قدسی خود تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے خود فرمایا کن تو کندن معافی ہیں میں ایک چھپا وہ خسانہ تھا بھاح بب تو انور اب تو میں نے چاہا میری پہچانو فخلقتو تو گیا محمد تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا لیکرخت تاکہ میری معرفت ہو تو محمد و عل آل محمد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے اس لیے ان کی معرفت جو ہے جہنم سے دوری کا ذریعہ جتنا جو آپ ان کی معرفت ہوگا اس کے نظیر میں اللہ کی معرفت ہوگی اور اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اتنا آپ اس کی جو ہے اللہ سے آپ سچی محبت محبت ہوگی اور سچی محبت کے نظیر میں آپ جو ہے سچی اور یقین اور معرفت سے اللہ کی بندگی ہوگی اور یہی ہماری نجات کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے فرمایا معرفت و آل محمد محمدن برات من النار عالم محمد سے معرفت ہے دوزہ کی آگ سے چھٹکارہ ہے پہنے کا ذریعہ اللہ کے آخ سے چھٹکارا ہے حب و آل محمد فر فرما عالم محمد سے محبت جواز العلی سراطِ عال محمد کی محبت پول سرات سے گزرنے کا پروانہ ہے جواز عربی زبان میں پاسپورٹ کو بلتے ہیں جواز و سفر ہاں جی عرب میں جو ہماری برادر موجود ہیں بتا ہے جواز الصحر بولتے ہیں پاسپورٹ کو تو یہاں فرماتے ہیں حب عالم محمد جواز العلیٰ سراعتِ عالم محمد کی محبت پورے سرات سے گزرنے کا پروانہ ہے پاسپورٹ سرٹیفکیٹ ہے ان کی محبت ہوگی تو وہاں سے گزر سکے گا ان کی محبت کا پروانہ اگر نہیں ہے ان کے بہت ذر سے اگر آپ کے سینے بھرا ہوا ہے تو وہاں سے نگر نہیں گزر سکتے ہیں ہاں ان کی دشمنی آپ کے دل میں ہے تو آپ پلے سرات سے نہیں گزر سکتے ہیں اور کل گزار سے اسرات سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ فرمائے تمہیں ہر ایک کو پل سرات سے گزرنا ہوگا ہاں جی اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے فرمایا پھر فرمایا جو پھر ہم متقین کو وہاں سے گزار دیں گے نجات دیں گے اور ظالموں کو وہاں سے نیچے منہ کے ول گرا دیں گے تو اس سے یہی سنما رائے کہ ابا محمد پلے سرات سے گزرنے کا پروانہ پاسپورٹ ہے ہاں جی اور سند ہے تو جن کے پاس یہ سند ہوگا وہ پلے سراعت سے گزر جائیں گے جن کے پاس یہ سند نہیں ہوگا وہ یقیناً نیچے گر جائیں گے پھر فرمایا وولایت العال محمد اور عالم محمد کی جو ہے ولایت ان کے ولایت کو قبول کرنا ہاں جی ہمت امامت ولایت قبول کرنا ولولایت اللہ علیہ محمد امان من عذاب عذاب ہے عذاب سے ہاں جی امن ہے امان من العذاب امن ہے عذاب سے کس عذاب سے یعنی یقیناً آحرت کے تمام عذابات سے قبر سے لے کر موت کے وقت کے عذابات سے لے کر قبر سے لے کر اور جہنم کے عذاب سے لے کر آحرت کے تمام عذابات سے نجات پانے کا ایک امن نامہ ہے ہاں جی گزرنے کا پرو ان عذاب سے نجات کا با ذریعہ ہے اور ان کے ہریاں جو ہے عذاب کے مقابلے میں ایک امن ہے معمن ہے ہاں جی ہرمایا ولایات و, و عالم محمد امان الضاف یہ جو لو عالم محمد کی ولات کو تھاما ہوا ہے ان کا پیروکار ہے سچا ان کے دامن تھاما ہوا ہے ان کے ان سے ہاں جی محبت مبت و, و ولات رکھتے ہیں اور ان کے ہر فرمان پہ لبے کہتے ہیں ان کو پیامبر حقیقی وارث اور جانشین سمجھتے ہیں ان کو اپنا مولا اور حنج اولا بھی تصرف سمجھتے ہیں پامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آجم حلیت کو بھی تو یہی عقیدہ اور اس کا یہی عمل اس کو عذاب الہی سے دیں گے عذاب الہی کے مقابلے میں ایک امن نامہ ہوگا ایک پروانہ ہوگا تو عظیم نگرامی اس مبارک حدیث میں جو ہے بہت ہی جامع مختصر اور جامع اور بہت ہی اہم نکات بیان فرمایا فرمایا عال محمد کی محبت ان کی معرفت جو ہے جہنم سے نجات کا پروانہ ہے ان کی محبت جو ہے پولیس رات سے گزرنے کا پر سرٹیفکیٹ ہے ہاں جی اور جو سا... پاسپورٹ ہے آج کی اطلاع میں اور عال محمد سے ان کے ولاعت کو تھامنا ہاں جی ان کے موالیوں میں شامل ہونا ان کے محبین میں شامل ہونا عذاب الہی کے مقابلے میں امن نامہ ہے تواز دعا کروا نگارحم اللہ ہمیں محمد علی محمد کی صحیح معرفت کی توفیع عطا فرما اور اس معرفت کے نظیرے میں اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی عطا فرما اور ایک دے سالے کی سے معاشرے میں جو ہے زندگی گزارنے کی توفیع عطا فرما اور کل قیامت میں محمد علی محمد کی شفہات آخرت کے تمام منازل میں ہمیں نصرف فرما آمین رحم اللہ علیہ